بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ يرفع إبراه من القوار بن ذلك الإسماعي دبنا تقضل من الله إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيرُ عَلِيمُ السلام عدد المصلين اللہ رکھے کی تعمیر کیونکہ جس جگہ ہم آج موجود ہیں یہاں بھی اللہ کا گھر بنے گا مسجد بنے گی اسی مناسب سے اس حاصل میں یہ معیار تلاوت کی مسجد کی تعمیر کا وقت جت کا وقت یاد رکھنے کا وقت گیارہ سال کی یاد کرو اس وقت معلوم ہوا مسجد بننے کا جو وقت ہوتا ہے وہ یادگار وقت لگنا کا نام مختلف بھی ہو سکتا تھا مگر اشنا فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب میرے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیاد دن پر لوگ رہے تھے اس آیات مبارکہ ہمارے بہت سبق پہلا سبق تو یہ کہ کام کرنے والے جرا علم اسلام تو تھے مگر اسلائی اسلام بھی تھے اب دستور یہ ہے کہ جوان ہی زیادہ کام کرتے ہیں بوڑھوں کی بہ نسبت جو طاقت کرتی ہے مگر رب کریم نے جب اس کا نقچ میں جا تو پورا ہند اور اسلام کو تذکرات چنانچہ قیامت تک یہ دستور رہے گا کسی بھی جگہ مسجد یا ادارہ بنانے میں بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں جوان بھی شامل ہوتے ہیں لیکن گریڈ ہمیشہ پورا گزر ہے کام زیادہ کریں گے مگر مٹ کر کریں گے اجلا کی لذا کے لیے کریں گے تو اجر پائیں گے تذکرہ جہاں ہوگا بڑوں کا ہوگا اس لیے ایک دیکھ کہ جہاں یہ بحث چھل پڑے کہ نوجوان کے لیے بھی کام ہم زیادہ کرتے ہیں لہذا کمیٹی کے صدر ہم نے بننا وہی برکتی اتر آتی اس لیے کہ وہ قرآن ترتیب کے خلاف کر رہے ہوتے تو پرانی ترتیب یہ ہے کہ جس کام میں چھوٹے بڑے مل کر حصہ لیں ہمیشہ تصلت بڑوں کو دی جائے گی ان کی دعاؤں سے وہ کام ہوتا ہے جو نوجوانوں کی محنتوں سے نہیں ہوتی اس لیے کہتے ہیں اللہ دن دگنی رات چوکھے چکی ہیں سیکھ کر ہے کرات کو تو کام بند ہوتے ہیں مزدور چھٹی کر جاتے ہیں اور کام بھی کرے تو رات کی شفٹ میں تو کام پہنچا نہیں ہوتا دن کی شفٹ میں جا رہا ہوتا مگر یہاں کہا گیا دن دگنی رات چودی یہ تکلیف کیوں ہوئی اللہ نے اس کا جواب دیا اسی لیے کہ دن میں انسان اپنی محنت کرتا ہے محنت کے اوپر اگر دوری برکت آتی ہے تو رات کو جب اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر دعائیں مانتا ہے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور کی رفتار چار گلونا تو چھوٹے بڑے مل کے حصہ لیتے ہیں لیکن بڑوں کی دعائیں اللہ کے ہاں بڑی قدر والی ہیں پھر اس آیت میں کوئی نہیں <تصحیح> کہ میرا گھر جو بن رہا تھا کتنا <تصحیح> سائز تھا کس جگہ پر تھا غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیا مطلب کی بات کی کام سے کام رکھا اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے ہم اپنی بات کی چیت میں کئی مرتبہ چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا کے پیش کر دیتے ہیں ایسی تفصیلات میں چلے جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی مقاصد اور مطالب کی طرف نظر نہیں ہوتی تو اتنی بات کر کے کہ یاد کرو اس وقت کو جب میرے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے رب تقبل ملن اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما یہاں ایک نقطہ سمجھا دیا کہ تم کام چھوٹا کرو یا بڑا کرو معمولی نوعیت کا کرو یا قیمتی کی نوعیت کا اگر اللہ نے اس کو قبول نہ کیا تو تمہاری نیندیں کس کام اس لیے مسجد بناتے ہوئے غیر ضروری باتوں میں دھیان مت دو اللہ سے قبولیت مانگو اللہ اس جگہ سے مقبول بندوں کی جماعت کھڑا کر دیجیے اس جگہ سے علم کے نور کو پھیلا دیجیے جو قبولیت اللہ سے مانگنی ہوتی ہے اب ایک بندہ کام بھی کر رہا ہے اور دن کم سے بھرا ہوا ہے کر رہا ہے کہ اللہ مستبول کر لیں مستبول کر لیں تو پھر ایسے بندے کی جواب اللہ کے یہاں دنیا کا دستور ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجرت ملتی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہی دستور ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو رب کریم نے ان کو انعام دیا مسجد کے بنانے پر بیت اللہ کے بنانے پر تو بولیے تو وہ پہلے ہی مانگ رہے تھے چنانچہ اس وقت انہوں نے چند دعائیں مانگی جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں پہلی بات انہوں نے یہ مانگی ربنا وجالنا اس کے معینے یہ دو حضرات کے بنانے والے باپ اور بیٹا تصلیہ کا سیدھا استعمال کیا دو والا اللہ ہمیں پکا مسلمان بنا دیا یہاں سب ستور ہوتا ہے کہ مسجد بنانے والے یہ تو چاہتے ہیں کہ سب آنے والے نیک بنے لے. اپنے کو بھول جاتے چراغ کے اندھیرا ہوتا ہے اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے ہیں. سنت نظرمی نہیں ہے کہ ایسے خیر کے کاموں میں اپنے کو شامل کیا جائے لوگ نیک بنے تو ہمارے نیک بننا ضروری نہیں ہے مسلح بننا بہت اچھی بات ہے مگر صالح بھی تو بنے گا تو بات اپنے سے شروع ہو ہے اس لیے نبی علیہ اسلام میں بدر کے میدان میں کفار کی جماعت کو دیکھ کر دعا مانگی تھی اے اللہ انتو اے اللہ میں بھر بندوں کو تیرے راستے میں لے کر نکل آیا ہوں اگر یہ لوگ آج قتل کر دیے گئے ہلاک کر دیے گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں گئے اس پر علمان تفصیل کی کہ کیا مطلب وہ تین سو تیرہ اگر شہید ہو جاتے قیامت تک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا تو جواب اس کا یہ دیا گیا کہ نبی علیہ السلام جو بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ اس جماعت میں شامل کروا کے بعد اور واقعی اگر بشمول نبی علیہ السلام سب شہید ہو جاتے تو قیامت تک اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا تو یہاں سے مزاج نقبی کا پتا چلا کہ خیر کے کاموں میں صرف لوگوں کو اچھا نہیں کہنا ہوتا خود بھی شامل کرنا ہوتا لیے ہمارے مشاعرف مساجد بناتے تھے لوگ بھی اس میں حصہ لیتے تھے مگر خود اپنے سے ابتدا کرتے تھے کتنے بزرگوں کی عورتوں نے گھر کے زیورات بیچے اور بنیاد وہاں سے شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس دعا کو اپنی ذات سے شروع کیا اللہ ہم دونوں کو پکا مسلمان بنا دیجئے اب ذرا غور کریں کہ کیا ہم نے کبھی دعا یہ مانگا ہم تو دعا بھی اگر مانگتے ہیں اللہ بیٹے کو نوکری مل جائے بیٹی کو اچھا رشتہ مل جائے بیوی کے لیے گھر تعمیر کر لیں گاڑی مل جائے نوکری اچھی ہو جائے وہ دنیا کے کام ہوتے ہیں اور اگر نیک بننے کی دعا مانگے تو یہی دعا نکلتی ہے اللہ اولاد کو نیک بنا دے اپنی نیکی کی دعا اس سے پہلے مانگنے کی ضرورت دی. تو آج ہم اس کو ایک پوائنٹ بنا نیگیٹو پوائنٹ کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے اپنی ذات سے اکتعا کرنی ہے کہ ہم نیک بنیں پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگ کے کام ختم نہیں کیا اس لیے کہ اپنے عزیز و اقار پیش ایسے موقع پہ یاد رہنے چاہیے پھر ان کے لیے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ممنظر امتم مسلم ہماری آنے والی اولادوں میں مسلمان جماعت امت بنا دیتی ہے تو اپنے لیے بھی دعا مانگی ہونے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگی یہ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو نسلوں کے اندر دین کی نعمت جاری اور ساری ہو جاتی ہے چنانچہ چناتی معنی لکھا ہے کہ جس بندے کا اخلاص اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چالیس آنے والی نسلوں تک ایمان کے جاری ہونے کا فیصلہ فرمان ہے۔ دعا مانگی ایک بزرگ رہ اور چالیس نسلوں کی ہدایت کے فیصلے کرتی ہے اکیس نسلوں کی ہدایت کے فیصلے کرتی ہے تو اولاد کو بھی یاد رکھنا یہ جی ذہن میں رکھیں کہ اولاد کا نیک ہونا ایک فطری غم ہے جو ہر کسی کو ہوتا ہے اور یہ غم ماں کو بھی ہوتا ہے اور یہ غم باپ کو بھی ہوتا ہے دونوں فکر مند ہوتے ہیں کہ ہونے والی اولاد نیک بنی نویل سیاحت اسلام نے امت پر احسان فرمایا کہ ان کو یہ نقطہ سمجھایا کہ جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرو تو فراغت کے وقت تم یہ دعا مانگو اس دعا کی معنی ذرا پڑھ کے دیکھ لیجیے اللہ ہمیں بھی شیطان سے حفاظت فرما اور ہماری ہونے والی اولاد کی بھی شیطان سے حفاظت فرما دیکھو ابھی بنیاد پڑ رہی ہے ابھی امید لگ رہی ہے اور اس سے وقت ماں باپ کے دل میں یہ فکر ہے کہ ہونے والی اولاد نیک بن جائے آج کتنوں کو وہ دعا یاد ہے یا وہ پڑھتے ہیں جب بنیادی ہی وہ غلط رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں اولاد کے نیک نہ بننے کے شکوے کس بات کے پھر دیکھیے کہ ابھی بچہ وہاں کے پیٹ ہیں اور ماں کو فکر ہوتی ہے چنانچے عمران علی سلاۃ اسلام کی حاملہ ہے ان کو نہیں پتا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی مگر اتنی بات کر رہی ہے. رب اینی نظر تو لافی محرم جو میرے پیٹ میں ہے بطن میں ہے میں نے اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دیا اللہ مجھ سے قبول کر لی اب اس ماں کے آج زانہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں ابھی تو بچہ وجود میں ہی نہیں آیا دنیا کے اندر نہیں آیا ماں کے پیٹ میں ہی ابھی بن رہا ہے مگر اس شو سے ماں فکر مند ہے ربی نظر چند کا معافی بتنی محرم فتح آج کتنی عورتیں ہیں کہ جو حمل کے دوران اللہ سے یہ دعائیں مانگتی ہیں جب حاملہ عورت ٹی کے سامنے بیٹھ کر گانے سنے گی رکھتے جسم کو دیکھے گی تو اس کے پیٹ سے اولیا تھوڑے پیدا ہوں گے شریعت سے یہ کہا کہ اگر عورت حاملہ ہو تو خاند کو چاہیے کہ وہ اس کو بلا وجہ بہت کوئی ضروری شرائط وجہ کے اس کو ڈانٹ نپٹ نہ کرے کیوں عورت گمزدہ ہوگی ڈپریشن میں چلی جائے گی اور اس ڈپریشن کا اثر ہونے والے بچے کے اوپر ہوگا تو حاملہ عورت کے اتنا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا کہ بچے پر اثر نہ پڑے نے لکھا کہ عورت اگر اچھی سوچیں سوچے تو ہونے والے بچے کی شخصیت اعلیٰ ہوتی ہے اور اگر گناہ بری سوچیں رکھے تو ہونے والے بچے کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں وہ بدکار تبیعت کا بچہ ہوتا ہے اس لیے آج دنیا کے ڈاکٹروں نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی چنانچہ حمل کے دوران جو عورت خوب دودھ پیے تو ہونے والا بچہ صحت مند بھی ہوتا ہے سفید رنگ کا خوبصورت بھی ہوتا ہے حاملہ عورت بھی بچے کے لیے فکر مند ہے جب اس وقت بچے کے لیے فکر مند ہے تو جب بچے کی ولادت ہو گئی پھر کتنی فکر ہوگی ماں کو ہو کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں کا دل کتنا تڑف رہا ہوتا ہے اولاد کے لیے اور عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ نصیب اپنے اپنے ہوتے ہیں اولاد بگڑ جاتی ہے <pockets> ابو vale <Classic> <Computitchens> بیچاری تو بچوں کو نہیں کہا تم برے بنو وہ تو سمجھاتی رہی کہتی رہی مگر ماحول کا بکٹم بن گئے بچے ادھر سے خامے تانے دے رہا ہوتا ہے تم نے تربیت ٹھیک نہیں ادھر سے اولاد کی بدالی پہ دل رو رہا ہوتا ہے تو عورت کو یہ غم کتنا ہوتا ہے مرد اس کا شاید اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے اللہ تعالی کے ہاں ماں کی آنکھ سے نکلے ہوئے رنگ کے ایک آنسو کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے اب یہ فکر ماں کو بھی ہے اور باپ کو بھی چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال قرآن مجید میں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بارہ بیٹے عطا کیے تھے بارہ بیٹے عطا کیے تھے اب وہ ان کے لیے فکر مند رہتے تھے ان کو سمجھاتے رہتے تھے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اولاد ان کا دل دکھاتی تھی جواب دیتے تھے جمیل تو صبر کرتا. وَاللَّهُ وَلَا بہت غم زدہ کرتے تھے تو یہ کہہ دیتے تھے اِنَّمَا وَحُدْنِي حتیٰ کہ اولاد کے مکر جب کھلے انہوں نے یوسف علی شام کے ساتھ کیا کیا تو فرمانے لگے سعف تمہارے لیے اللہ سے استقبال کروں گا تو باپ کا کردار دیکھیے پران کی روشنی میں کہ بچوں کو سمجھا بھی رہا ہوتا ہے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے ان کے نیک بننے کی پھر بچے بدگالیاں کر رہے ہوتے ہیں تو صبر بھی کر رہا ہوتا ہے جبر سے کام نہیں چلتا فقط دو جوتے لگا دینے سے کام نہیں چلتا مار سے کام نہیں چلتا پیار سے کام نہیں چلتا بچوں کو محبت دیجئے پیار دیجئے اس لیے کہ بچے تو مولٹن میٹل کی طرح ہوتے ہیں جس سانچے میں ان کو ڈال دیا جائے وہ اسی سانچے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ اولاد کے نیک بننے کا غم باپ کے سر پہ پوری زندگی سوار ہوتا ہے اب ذرا ایک مثال سن لیجیے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور عمر ابھی اس کی تین سال ہے مگر وہ والد کے ساتھ مسجد میں چلا جاتا ہے تین سال کا بچہ اس نے تحیات یاد کر لی نماز یاد کر لی نماز پڑھتے دیکھے ہم نے تین سال کے بچے کو تین سال کا بچہ پانچ سال کا بچہ اس معصوم کی عمر میں جو دعا مان رہا ہے تو اس دعا میں یہ کیا اللہ سے مانتا ہے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیں اب اس پانچ سال کے بچے کی اولاد ہے اولاد نہیں ہے دور دور تک نشان نہیں ہے اس کی اولاد ہونے کا یہ تو پلتا پڑتا جوان ہوگا پھر شادی ہوگی پھر اولاد ہوگی مگر پانچ سال کی عمر میں دعا کا حکم کیوں حکم دیا گیا اس لیے کہ اللہ تعالی کے علم میں ریب میں موجود ہے کہ ہونے والے وقت پہ اس بچے کی اولاد ہوگی مگر اس ہونے والی اولاد کی دعائیں اللہ نے اس پانچ سال کی عمر میں منگوانی ہے تم معصوم غبام سے ہونے والی اولاد کی دعائیں مانگو گے ہم تمہاری اپنے وقت پہ ہونے والی اولادوں کو نہیں بھون تو باپ کو یہ غم بچپن سے اور کب تک رہتے ہیں جب تک جسم میں جان جناتی یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت الزت قرآن فرمایا کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی اضبال علیہ ولی ہی ماتا ابو گنا بال اس موت کے وقت میں وہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے دیکھا موت تک اولاد کا غم رہتا ہے ادھر مر رہا ہے بندہ اور ادھر اولاد کا غم اس وقت بھی پوچھتے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کا جو خدا ہے جو تصور آپ نے دیا ہم اسی کی عبادت کریں گے شب سے بچیں گے اب دل کے اطمینان ہو گیا تو معلوم آ کہ اولاد کا غم بچپن سے لے کر مرنے تک انسان کے دل میں موجود ہے ہوی زندگی کا غم ہے تو نہیں میں نے اسلام نے اپنے لیے بھی دعا مانگی ہونے والی اولادوں کی بھی دعا مانگی اور پھر یہ کہا وہ عری نا مناسک نا و تو والینا ان کا ان کہ اللہ ہمیں اس بیت اللہ میں مناسب کے حج ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ تو آمال سالخہ کی بھی دعا مانگی یہاں تک تو دعائیں سمجھ میں آتی ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام ماہر میراج تھے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو کام مکمل ہونے پر اس کو اجرت ملا کرتی ہے اس لیے جو اس وقت میں مانگ رہا ہوں پورا ہوگا واقعی ہم نے گھروں میں دیکھا ہے ہم جیسا ایک عام آدمی ہو گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن کا کام فرض کرو کروانے ہیں تو ہم پہلے پیسے طے کرتے ہیں بھائی کتنے پیسے دو گے جی میں آپ سے پوائنٹ سو لوں گا اچھا بھائی آ کے ٹھیک کر لوں گا لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیسے کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں الیکٹریشین کو لاؤ کام ٹھیک کر دے جو کہ دے دیں گے تو اگر امیر بندے کا ریسپانس یہ ہے کہ جو کہے گا دے دیں گے تو اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے اب اگر کسی نے اس کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس سے مزدوری تھوڑا پوچھیں گے بلکہ یہ فرمائیں گے کہ بندے رہے تو کیا مانگ ہے اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے علیہ السلام تھے وہ جانتے تھے یہ مانگنے کا اور لینے کا وقت ہے انہوں نے مانگا اور دل کھوڑ کے مانگا اللہ آپ نے بھی قبولیت کا اظہار فرما دیا میں بھی وہ نعمت مانگوں گا اللہ جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے دوسری ایسی نعمت ہے ہی نہیں میرے ابراہیم میرے خزانوں کا تو کوئی حد و حساب نہیں میرے خزانے میں بھی ایک نعمت ہے جی اللہ میں وہ نعمت مانگوں گا یہ عام بندے کی دعا نہیں یہ محرم راس ایک کلمبر اسلام کی دعا ہے جو عظمت اللہ کو جانتا ہے اس کے خزانوں کی وسط کو جانتا ہے اس میں مانگنے کے لیے انتہا کر اچھا میرے ابراہیم علیہ السلام مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو اللہ میں دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا اللہ میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا ہو اللہ میں فقط آپ سے آمنا کا لال مانگتا اللہ اللہ مسجد میں نے بنا دی عبادت سکھانے والے کو بھیج دیں مدرسہ میں بنا دیا علم پڑھانے والے کو بھیج دیجیے دی دی دی دی. اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ایک گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیج دیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی قبول ہوئی چنانچہ نبی علیہ رشام فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا تو مسجد کے بننے کا وقت ایسا قبولیت کا وقت ہوتا ہے ہم بھی دعا مانگے اللہ سے ہماری اولادوں کو اللہ نے ایک بنا دیجیے اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے نبی علیہ السلام کے لیے دعا مانگی تو ہم بھی تو دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر آپ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا میں آج ہی دعا مانگتا ہوں اللہ میری ہونے والی نسلوں میں کوئی وقت کا بلی پیدا کرتی تھی کوئی وقت کا مدت پیدا کر کے دیے اللہ کوئی اپنا عاشق پیدا کر ماننے والی بات ہے اس لیے اس کو کہا کہ یاد کرو اس وقت کو بھی یادگار وقت ہوتا ہے ہمیں اللہ نے یہ سعادت دی کہ ہم آج ایسی قبولیتیں دعا کے وقت میں یہاں پر موجود ہیں مسجد کو بیت اللہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا میں نہ ہوتا ہے میرا گھر یہ جو میری نسبت تھی نا اس نے بیت اللہ کی عظمت کو جار چاند لگا دی اللہ فرماتے ہیں میرا گھر وہ, مح... وہ احکم الحاطمی پر نکالے آلام آل آل. وہ فرمائے یہ میرا گھر ہے تو پھر سوچئے اس گھر کی نسبت کہاں جا ہوں تو عزت دے دی بی کا لفظ کہہ کے کہ اللہ نے اپنے گھر کو کہ یہ میرا گھر ہے چنان کے نسبت سے عزت مل جاتی ہے دو اٹلیں ایک بٹے میں بنی ایک کوالٹی کی ہیں ایک جیسی دونوں کی قیمت ہے آپ نے خریدا اس میں سے ایک عید کو آپ نے بیت الخلاء لگا دیا دوسری عید کو مسجد میں لگا دیا جس کو بیت الخلاء میں لگایا اس کے اوپر آپ ننگا پاؤ رکھنا پسند نہیں کرتے اور جس کو آپ نے مسجد میں لگایا اس کے اوپر آپ اپنی پیشانی کو زمین پر پہ ٹیکتے جاتے نسبت نے عزت بڑھتا دی تو بی کے لفظ نے بیت اللہ کو ایک شان ادا کر دی اب یہ ساری دنیا میں جو مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی شاخیں ہیں بیت اللہ کی شعائیں ہیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں جہاں بھی مسجد بن رہی ہے یہ بیت اللہ کی بیٹی بن رہی ہے بیت اللہ کی شاخ بن رہی ہے مسجد بھی اللہ کا کر تو مسجدوں کو پھر ایک عزت مل گئی اسی لیے جب قیامت آئے گی اور بیت اللہ کو گرایا جائے گا تو دنیا میں جتنی مساجد کی زمین ان سب کو بیت اللہ के زمین کے اندر اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جنت کا حصہ بنانے یہ اللہ کے گھر تھے اسی لیے مومن کی زندگی میں مسجد کو ایک مرکز اور محمر کی حیثیت حاصل ہوتی ہے مومن کی زندگی مسجد کے اعمال کے گرد گھومتی ہے راشن کی زندگی پیٹ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے فقط کھانے کا چکر دنیا میں انجوائے کرنے کا چکر اس لیے ہمارے اسلاب جب کہیں جا کے بچنا چاہتے تھے تو مسجد پہلے بڑھاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنر کو لکھا کہ مجھے سروے کر کے کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ جہاں میں ایک چھاؤں بنا سکوں مسلمانوں کی طاقت کے لیے سرحدوں کی حفاظت کے لیے مگر کنڈیشن یہ ہے کہ اس جگہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان کوئی دریائے دریا غائل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آنے جانے میں تو دقت ہو جاتی ہے دریا کو عبور کرنا چنانچہ اس وقت کے جو حضرات تھے انہوں نے سروے کر کے ان کو بتایا کہ جی کوفا ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ مسلمانوں کی چھانونی بنا سکتے یہاں رہتے ہوئے ہم اسلامی سرحدوں کی بہتر حفاظت کر سکتے چنانچہ لانوں نے سینٹر میں بنائی شہر کے, کے وسط میں یہ نیوکلس ہے مسلمانوں کے لیے جیسے نیوپلیس کے گرد ہیں۔ اسی طرح یہ درمیان میں اللہ کا گھر برکت ہے اور مومنوں کے گھر اس کے گرد بنتے ہیں اس امال کے گرد کھلتے ہیں مسجد بن گئی تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کے بالکل پڑوس میں جو سادات ہیں سید گھرانے کے لوگ ہیں نبی علی اصلاط اسلام سے نسبت ان کی سچی پکی ہے ان کے گھر بنا دیے جائیں ان کی شرافت کی بنا پر ناچ سادات کے گھر قریب قریب بنائے گا. کہ جب مکمل ہو گئے تو پھر علماء کے گھر کے گھر بنائے گئے جب وہ مکمل ہو گئے اس کے بعد عوام الناس کے گھر بنائے گئے جب وہ مکمل ہو گئے تو اس کے بعد فوجیوں کے گھر بنائے گئے تو شہر کے گرد پسی کرئے خوب سال گلائی میں بنا ہوا شہر ہے جیسے فیصل آباد میں گھنٹہ گھر ایک جگہ ہے اس کے ہر طرف بازار بنائے گئے تو میں مرکز درمیان میں تھا مسجد اور اس کے گرد جگہوں کو بنا کر پھر اس شہر کو آباد کیا گیا خود نبی صاف السلام جب مدینہ طیبہ پر ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی اس مسجد کا نام تھا مسجد قبا یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی سب سے پہلے مسجد بنائی اللہ کا گھر بنایا یہاں سے اب ہوتی ہے ایمان والوں کی باقی سرگرمی میں تھی چنانچہ مسجد کو بنانا ضرورت کے حساب سے چاہیے اور مسجد کی تعمیر عام گھروں کی نسبت بہتر ہونی چاہیے بھئی اگر تو گھر ہوں کچے سب لوگوں کے تو ہم مسجد بنائیں گے پکی پکی اینٹوں سے اللہ کا گھر ہے بڑا بہتر ہونا چاہیے اگر گھر بنیں گے مسجد کے پکی کے تو ہم مسجد کے اندر پلاسٹر کروائیں گے سیمنٹ لگائیں گے اگر گھر پلاسٹر کے بنیں گے تو پھر ہم مسجد کے اندر ماربل بھی لگائیں گے چپس بھی لگائیں گے اور اگر گھروں کو بھی محلوں کی طرح لوگوں نے بنا دیا تو پھر یہ تو شہنشاہ یا کا محل ہے اس کو ان سے بہتر بناؤ اور اونچا بناؤ مجید میں حکم ہے اس بات کا فی بیوکن آزین اللہ ان یہ گھر ہیں جن کے اونچا بنانے کا اللہ نے حکم عطا کیا تو مسجد کو ایک تو بلندی میں اونچا ہونا چاہیے عام گھروں سے ہوادار کھلی اونچی اور ایک انچ سے مراد یہ بھی مسرین نے لکھا کہ کوالٹی میں عام گھروں سے اونچی ہونی چاہیے اب بعض لوگوں کو دیکھا جی مسجد تو بالکل سادہ بناؤ جی بس چونا کروا لو کافی ہے تمہارا گھر بن رہا تھا تو تمہیں چونا یاد کیوں نہیں تھا اس وقت بیوی کو خوش کرنے کے لیے گھر میں ماربل لگوایا اب خدا کا گھر بن رہا ہے تو جی بہت امڑ کے آ اب ابھی اس میں چونا کافی ہے یہ تمہاری عدم توجہ ہی ہے یہ تمہاری اللہ کی محبت میں کمی ہی دلیل ہے محبت ہوتی تو کہتے کہ میں اللہ کا محل بناؤں گا فرمایا یہ وہ گھر ہیں جن کے اونچا بنانے کا اللہ نے حکم دیا اب مسجد تو عالیشان بنا دی اگلا بھی تو ایک کام ہے فرمایا وفی ہسم اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے رب کا نام کیا ہے اللہ تو آیت بتا رہی ہے اسمہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے تو سبحان اللہ یہ جگہ بنے گی تو یہاں پر تو ویسے بھی ذکر و مراقبہ کرنے والے لوگ ہیں تو بیٹھیں گے مراقبہ کریں گے مجالے سے ذکر ہوں گی تو اللہ اللہ ہوگی ماشاء اللہ تو بالکل پرانے مجید کی آیت کے مطابق یہاں پر عمل ہوگا پھر صبح شام فرمایا اس مسجد میں اللہ کی تصویر بیان کرو میں تجارت اللہ بے اللہ یہاں ایسے لوگ ہوں جن تو خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے یاد سے کافر نہ کرے نمازیں قائم ادا کریں کریں خواب یومن تلّ اور وہ خوف خدا رکھنے والے بندوں کی جماعت ہونی چاہیے یاد مسجد بنانے والے لوگوں کو یہ بات ذرا کان کھول کے سننی چاہیے کہ مسجد کو بھی بنائیں تو عام بہتر بنائیں پہلی بار پھر اس مسجد کو عبادت سے منور کریں اور اس مسجد میں ایسے لوگوں کی جماعت ہو جو اللہ سے ڈرنے والے یعنی گناہوں سے بچنے والے ہو تو وہ جگہ ہوگی جو اللہ کے یہاں پر ہوگی لہٰذا بنانے والوں کو اپنی بھی فکر ہونی چاہیے دوسروں کی بھی مقصود یہ ہے کہ یہاں سے اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے بندوں کی ایک جماعت ہم نے مل کر اگر محبت تو کسی سے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے اس کے گلی کوچے سے بھی محبت ہوتی ہے آدمی محبوب کے پڑوس میں رہنے کی کوشش کرتا ہے نے مجنو کو دیکھا تو کتے کے پاؤں چڑ رہا تھا پوچھا کیا کر رہے ہو کہنے لگا یہ کتا ابھی لا کی گلی سے ہو کر آیا اگر نفسانی محبتوں والے یوں محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر جس جگہ پر اللہ کا گھر بنے مومن کو اس مسجد سے محبت کا کتنا اظہار کرنا چاہیے اس لیے فرمایا نبی رشاف اسلام نے مسجد مسجد میں اس طرح پرسکون ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر آ کر پرسکون تو مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے حدیث کہ قیامت کے دن چند لوگوں کو اللہ تعالی ارش کے سائے میں عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ بنداج جس کا دل مسجد کے اندر اٹتا رہتا ہو یعنی وہ کام کے لیے گھر آئے دفتر جائے پھر بھی مسجد کی طرف دھیان رہے اور جیسے پارے وہ فوراً مسجد پہنچے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کے سائے کی بشارت دیتی اس لیے نبی علی صلاق اسلام نے ایسے اعمال سکھائے جن میں انسان مسجد میں بیٹھنے کا عادی بنے مثلا فرمایا جو شخص شجر پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے ہونے تک ذکر عبادت کرتا رہے اور پھر اگر دو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ دو پڑھنے پر ایک حج یا ایک عمرے کا سوا بتا تو فجر سے اشراک تک جو بیٹھنے کی فضیلت بتائی اسی لیے کہ ایمان والوں کو مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہو جمعہ کے دن فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ انعام دیتے ہیں حتیٰ کہ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ کے درمیان جتنے گناہ کیے اللہ سب گناہوں کو معاف کروا پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن سے مغرب تک, تک جو اسی مرتبہ درود پڑے ہم اس کے اسی سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتے تو یہ فضائل بتا رہے ہیں کہ نبی نگر اسلام کی منشا یہ تھی کہ مومن مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالے آج کتنے لوگوں کو مسجد بیٹھنے کی عادت ہے ٹی وی کے آگے تو روزانہ چار پانچ گھنٹے بیٹھتے ہیں بی. وہ چلو بیوی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو فائدہ ہی ہوتا مگر ٹی وی کے سامنے اور اگر کہیں کہ نی, مسجد میں بیٹھ جاؤ تو مسجد میں تو دم گھٹتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کس کو حجور میں پڑا ہوا بندہ مسجد میں چلا جائے تو ایسی تبیعت اس کی بیدار ہو جاتی ہے اور جیسے ہی مسجد سے نکلتا ہے نا وہ اپنا ذرا گلا ٹھیک کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مصیبت سے نکل کے باہر آ گیا یہ اللہ تعالیٰ سے وحشت ہونے کی دلیل ہے مسجد سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل اور مسجد سے وحشت کا ہونا اللہ تعالیٰ سے خاصت ہونے دلیل ہے۔ اسی لیے بزرگ کا واقعہ لکھتا ہے ایک مزدور کو کہا بھائی میری مچھلی گھر پہنچاؤ اس نے کہا پہنچاؤں گا نماز کا وقت ہوگا تو مسجد میں پڑھوں گا پھر آگے جاؤں گا ٹھیک ہے ا... راستے میں نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں چلے گئے اب یہ صاحب تو بس فرض سنت پڑھی جلدی نکل آئے وہ تسلی کی رگتیں پڑھنے لگ گیا تو انہوں نے کچھ دیر کے بعد بہت دیر ہو گئی ہے تم باہر کیوں نہیں آ پھر تھوڑی دیر بعد کہا ارے یہ باہر کون نہیں آنے دیتا تو جب انہوں نے کہا نا ارے یہ کون باہر نہیں آنے دیتا جواب دی مزدور جناب جو آپ کو توفیق ہوتی ہے مسجد کی محبت ادا کربی ریشام سفر سے وہاں تشریف لاتے تھے تو اپنے گھر میں تشریف لے جانے سے پہلے مسجد میں آتے تھے اور دو رقط نفل ادا فرماتے تھے پھر اس کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے تھے اسی لیے جس جگہ مسجد بنتی ہے قریب کی آبادی کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے بات ہے اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پسند ہیں ایک حاجی جب یہ رام مان کر لبئی تو اللہ پڑتا ہے اللہ کو بہت لگتا ہے دوسرا مجاہد جو اللہ کے راستے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے اور تیسرا فرمایا کہ بستی کی مسجد میں جب معزن اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہے اللہ کو بہت پیارا لگتا رہا ہے پر الا معزن کی آواز کی وجہ سے بستیوں کے لوگوں کی عذاب میں جو پکڑ ہوتی ہے اس کو ڈیلے فرما دیتے ہیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں آج ہمارے شہروں محلوں کے عذاب ظاہری طور پر جو نہیں آ رہا اس میں گھر والوں کے کمال نہیں ہوتے مسجد کے مسجد کا کمال ادان کی آواز آتی ہے جہاں تک ازان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے اس کی بھی خارج ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ پوری آبادی سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں ورنہ یہ گھروں میں ڈرامے فلمیں اور نیوڈ کلب کی فلمیں اور ننگی فلمیں ان کو دیکھنے کے بعد عذاب کے آنے میں رکاوٹ کیا تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں گا بھاگی اللہ نے اپنے حبیب کی دعاؤں کی لاج رکھ لی اور یہ مساجد کی ازانوں کی لاج ہوتی ہے اللہ آبادیوں سے ہیں یہ معزن اگر اس کی تھوڑی ہوتی ہے لیکن یہ پورے محلے کا محسن ہوتا ہے احسان ہوتا ہے اس کا محلے والوں محلے والوں کو کیا سمجھ اس بات کی اگر وہ ادان نہ دیتا تو تمہیں یہ تر لطمے نصیب نہ ہوتے کھانے کے اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مؤزین کو کھڑا کریں گے اس کی گردن دوسروں کی نسبت اونچی ہوگی یہ اعزاز ہوگا اس نے اللہ کے نام کو بلند کیا اللہ نے آج اس کے سر کو دوسروں سے بلند کرنا اللہ کیا دستور ہے جزا من جنس العمل جیسا عمل ویسی جزاب چنانچہ جو اللہ کا نام بلند کرے اللہ اس کا نام بلند کرتے ذرا غور کیجیے کہ بلال رجی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا ان کے خاندان کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں نہیں ملے گی بس ایک معمولی درجے کے غلام تھے اور زندگی گزار رہے تھے مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ نبی علیہ السلام کے مہذن بنے اب اللہ کا نام بلند کرنے پر اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا جزا من جنس العمل جیسا عمل ویسی جزا انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا اللہ, کا اللہ نے ان کا نام کیسے بلند کیا نبی نے شام پر پتی لے گئے تو جنت کی سیر کرتے ہوئے نبی نے شام نے قدموں کی آواز سنی چلنے کی پوچھا جگری یہ آواز کیسی ہے اے اللہ کےسلم آپ کو غلام بلال فرش پہ چلتا ہے بلند کیا تھا اللہ نے بلال کے نام کو زمین سے لے کے جنتوں تک بلند کر دنیا میں ایسی عزتیں مخصوص جد اللہ تشریف فرما ہے اور مدینہ تین کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ موجود ہیں عمراء بائل کے موجود ہیں اور اس درمیان اگر بلال دنانو آتے تو احمد کہتے ہیں بلال اللہ نے نام بلند کیا اسی لیے فرمایا کہ اگر اذان کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو اذان دینے کے لیے لوگ ڈنڈوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا شروع دیں جس کو توفیق نصیب ہو جائے وہ کچھ نصیب انسان ہے اسی لیے مسجد کے ساتھ دل اٹکا رہے مسجد کے کاموں میں بندہ لگا رہے پہلے زمانے میں عورتیں رات کے وقت جب مسجد خالی ہو جاتی تھی تو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور ہمارے مشاعر کی زندگیوں میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ جب مسجد خالی ہو جاتی تھی تو گھر کی عورتیں اپنے سامنے کے ساتھ جا کر مسجد کی صفائی کر دیتی تھی وہ اللہ کے گھر کی صفائی کا کام اپنے ذمہ تھی ایک صحابیہ تھی جو مسجد دن کی صفائی کرتی تھی اور نبی تدکین فنگاتے تھے جب یہ عورت پہ تو مجھے بتانا اس کا جنازہ میں نہیں ادا کرنا آج بہت سی عورت ہے جس کے دن کی یہ چاہت ہو کہ اللہ کا گھر بنے گا تو صلاح کے گھر کی مٹی میں صاف کروں اتنے نوجوان ہیں جو مسجد سے مطلب کوئی کام اپنے ذمہ لے دے. حسرت ہی ختم ہو گئی وائے ناکامی متا کار جاتا رہا کارواں کے دل سے عصا سے جب مسجد کماں کی تعبیر ہو رہی تھی تو صحابہ اپنے سر پر پتھر وزنی اٹھاً, اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے ایک صحابی دو دو پتھر اٹھا کے لاتے باقی تو ایک ایک لاتے اور یہ صحابی ایک کی جگہ دو دو پتھر دوستوں نے دیکھا تو ادھر مسکرائے دوستوں میں اشارے ہوتے ہیں نا تو وہ مسکرائے مقصد ان کا کہنے کے یہ تھا بڑے نمبر بنا رہا ہے تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ وہ بڑا نمبر بنا رہا ہے تو نبی علی صاحب علیہ نے فرمایا تھا یہ وقت اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا وقت ہے اگر یہ دو پتھر اٹھا کر لائیں گے اللہ سے لوگوں کی نسبت زیادہ محبت کا اظہار کرنے والے بن جائیں گے ندی نے پاک میں نبی علیہ السلام نے خود بھی پتھر اٹھایا اپنے مبارک سر پہ رکھا صاحبہ جماؤ گے اللہ کے صلی اللہ ہم گلاب ہیں کس کام کے لیے یہ سارے پتھر ہم پہنچا دیں گے آپ رکھیں، نے اگر تم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو تو, مجھے بھی تو اللہ سے محبت کا اظہار اللہ کے حبیب وسلم نے مسجد قبا کے لیے اپنے مبارک سر پر پتھر اٹھائے اور وہ پہنچایا اسی لیے پہلے بزرگوں میں یہ عام بات تھی کہ مسجد بنتی تھی لوگ اس مسجد کا تعاون اپنا فرق سمجھتے تھے مگر مالی تعاون کے ساتھ جسمانی تعاون بھی کرتے تھے کہ مسجد کی خدمت میں فزیکل حصہ لیتا تھا اس حاجد کو اللہ رب العزت نے وسط ایشیا میں جانے کی توفیق تعار فرمائی ہم نے وہاں پر جو ایمان والوں نے مسجد کی محبت دیکھی وہ حیران جمعہ کی نماز ایک بجے ہوتی ہے ہم لوگ سفر سے آئے تھے تو فجر پڑھ کے پھر سو گئے رات سفر میں گزری تھی دس بجے آنکھ کھلی تو میں نے کہا چلو بھئی اب تیاری کرتے ہیں جمعہ کا دینا شاور لیتے ہیں. میں غسل کے لیے باہر نکلا کمرے سے تو دیکھا مسجد بھری ہوئی کم از کم چھ سات سو بندے مسجد میں ہوں یہ کیوں آگے کوئی جنازہ پڑھنے آئے ہیں یا کیا تو امام صاحب صاحب سے میں نے ان سے پوچھا جی کہ مسجد کیا نقدیق کے جمعے کی نماز ایک وجہ ہوتی ہے ہمارے ہاں دستور ہے کہ جمعہ کے دن عوام الناس دس بجے مسجد میں آ جاتے ہیں تلاوت کر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے گھنٹے اللہ ہمارے یہاں تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہاں اب ابھی امام صاحب کی اب کا وقفہ صاحب نے خطبہ پڑھ لیا اور ہم تو ایک منٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو جب امام صاحب لگتے ہیں نا اپنے خطبے کو اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نلاہ یا امرکل احسان تو سمجھ لگ جاتی ہے اب بھئی ٹائم آ گھر سے نکلتے ہیں ادھر امام سفید درست کر کے اللہ اکبر جب کہہ چکتا ہے اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام کے سلام پھیلنے کے بعد مسجد میں نکلنے والے سب سے پہلے یہ ہی ہوتے ہیں یہ ہمارا مسجد سے محبت ہے ایک مسجد بن رہی تھی وفتی ایشیا میں تو ہم وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ اس نے سیمنٹ کی تگاری سر پہ رکھی ہوئی اور وہ آج آ جا رہا تھا ہم نے پوچھنا تھا کہ بھائی آگے ہم نے پلاس شہر جانا ہے تو ہمیں کوئی ڈائریکشن دے دے اللہ کی شان وہ انگریزی جانتے نہیں رشین لوگ رشین ہی جانتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو زبان نہیں آتی ہم پھر اشاروں کی زبان میں ذرا سمجھتے تھے تو ہم ایک صاحب سے اشاروں کی زبان میں پوچھ رہے تھے کہ ہمیں فلان جگہ جاننے ہے تو ہم کیسے جائیں وہ جو مزدور تگاری سر پر رکھا وہ آیا وہاں کھڑا ہو گیا تگاری اس نیچے رکھی اور ہم سے انگریزی بھی بات شروع کر دی ہم تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو کوئی بندہ ہمیں ایسی زبان میں بات کرے گا جو کم از کم ہم بھی سمجھتے ہیں تفصیل سے سمجھایا کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو ہمیں حیرت بڑی ہوئی کہ یہ مزدور صاحب انگریزی کیسے بولتے ہیں جب اس نے پوچھا تو اس محلے کا باشندہ ہوں ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب مسجد بنتی ہے ہم مالی طور پر بھی حصہ لینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ محبوب حقیقی کا گھر بن رہا ہے اور اس میں اپنے جسم کو استعمال کرنا ہی بھی ضروری سمجھ <تصفح> کہ میں اس پورے ڈسٹک کا ڈی سی او ہوں اور تین دن بھی میں نے اپنے دفتر میں چھٹی دی ہے اور میں نے آ کے انجینئر کو کہہ دیا بھائی میں تمہارے حکم کو منتظر ہوں جو کام لگا دو اس نے کہا کہ سیمنٹ کی تگاری اس کے اسے دلانا ہے میں پچھلے دو دن سے سیمنٹ کی تگاریاں یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہوں میں اللہ کے گھر کی مجبوری کر رہا ہوں وقت سیمنٹ کی بوڑیاں سر کے اوپر لے کے جا رہا ہوں تو محبت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جہاں اللہ کا گھر بنے وہاں مالی حصہ بھی لیں اور جانی حصہ بھی آج لوگ اپنا گھر بناتے ہیں نا تو جس سے محبت ہو جی میں گھر بنا رہا ہوں میں نے آپ کے لیے بھی ایک کمرہ بنایا مہمان کے لیے کمرہ رشتہ دار کے لیے کمرہ کسی خاص بندے کے لیے, بھی. میں نے آپ کے لیے گھر میں کمرہ بنایا جی آپ آئیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو کمرہ ملے گا تبھی سوچا ہم نے گھر بناتے ہوئے کہ اس گھر کے اندر کوئی اللہ کے لیے بھی کمرہ بننا چاہیے کتنے مسلمان ہیں جو آج گھر ڈیزائن کرتے ہوئے ایک کمرے کو اس لیے بنائے کہ ہم اس میں عبادت کیا کریں گے مسجد ہوگی جی. حکم تو مسجد کا نہیں ہوتا عبادت خانہ ہوتا ہے مگر پہلے ہمارے بزرگ اتنے گھر بناتے تھے آج تو ہم یہ بیٹی کا کمرہ ہے یہ بیٹے کا کمرہ ہے یہ میاں بیوی کا کمرہ ہے یہ گیسٹ روم ہے یہ فلارو ہے کوئی روم تو عبادت کے لیے بھی ہونا چاہیے بعض ملکوں میں ایسے مسلمان ہیں خاص بات دیکھی مسلمان اپنا گھر پلان کرتا ہے نا اس میں ایک کمرہ وہ عبادت کے نام پر ضرور رکھتے ہیں ناچے قالین بچا ہوا ہے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں پاک موجود ہے عورتوں کے نقاب رکھے ہوئے ہیں تصویر رکھی ہوئی ہے رحل رکھے ہوئے ہیں گھر کے بچے عورت جب کسی نے نماز پڑھنی ہے وہ اپنے کمروں میں نہیں پڑھتے اس جگہ پہ جاتے ہیں اور مسجد کے محال میں اس جگہ پر وہ پڑھ کے واپس آ جاتے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں اللہ کے نسبت سے ایک کمرے کا نام دیا اور یہ میرے محبوب کا گھر میں یہاں اپنے محبوب سے ملاقات کیا کروں تو دیکھیں نا مسجد سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا اور یاد رکھنا اور ٹیر ادنے کا بدلہ ہی. ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرتے آج گھر کیوں برباد ہے کیوں میاں بیوی میں لڑائی ہیں کیوں اولاد اور والدین کے درمیان مس اندرسٹینڈنگ ہے ہوتا گھر ہے ہر بندہ پریشان ہوتا ہے دل چاہتے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے وجہ کیا ہم نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا اللہ نے سب کچھ دیکھ کر ہمیں گھر میں سکون دیں آپ مسجد جانا شروع کر دیں اور مسجد سے محبت کا اظہار شروع کر دیں دیکھنا گھر کا ماحول کتنا پرسکون ہو جاتا ہے تو ہمیں مسجد سے محبت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بات بتا دیل سی بات ہے مگر انڈرسٹینڈ کر لی جائے تو بڑی بات ہے نبی اسلام نے فرمایا بن اللہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اب یہ ایک ڈیئنگ ہے یہ ایگریمنٹ ہے اللہ ایگریمنٹ فرما رہے ہیں بندے سے جو میرا گھر دنیا میں بنائے گا میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا گا ہر بندہ تو گھر نہیں بنا سکتا علماء نے لکھا بھائی ٹھیک ہے جب مسجد بن رہی ہو جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا ہی تم مسجد میں لگا دو ایک ایٹ بھی لگاؤ گے جب تک مسجد رہے گی عبادت کرنے والوں کا ثواب تمہارے بھی بنا اعمال میں لکھا جائے گا نبی علیم نے کسم کھا کر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے کسم کھا کر فرمایا ویسے ہی فرما دیتے تو سادے کو امین کی بات سچی ہوتی کسم کھا کر کہا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتے اچھا بتائیں آج تک آپ نے کوئی بندہ دیکھا مسجدیں بنوائی ہوں اور وہ پھر بینک کرپٹ ہو گیا ہو سینکڑوں لوگ موجود ہیں کسی نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہوگا مسئلے بنوائی مدرسے بنائے لوگوں کے لیے رفاہما کے کام کیے اور یہ بینک رفٹ ہو گیا کوئی نہیں دیکھا ہوگا سود والوں کو بینک رفٹ ہوتے دیکھا ہوگا کارخانہ داروں کو بینک رفت ہوتے دیکھا ہوگا تاجروں کو بینک رفت ہوتے دیکھا ہوگا یہ سب وہ لوگ ہیں اپنا گھر تو بناتے تھے ان کو خدا کا گھر بنانا یاد نہیں تھا یہ بینک رفت نہیں کہ کوئی اللہ کا گھر بنائے اور اللہ اس کے گھر کو اجاڑ جڑے اور جس بندے کے اندر تھوڑی سی شنافت نفسو وہ پسند نہیں کرتا ایسے معاملے کو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالی ہے اسی جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے ہمارے دادا تیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خانوال میں ایک مسجد بنائی ماشاءاللہ بڑی مسجد بڑا مینار بنایا جب مسجد بن رہی تھی تو حضرت چندہ نہیں کرتے تھے جو جس کے دل میں آتا وہ خود ہی آ کے ڈال دیتا تھا تو مسجد کا نام پڑ گیا بے چندہ مسجد لوگ سنچے تھے کہاں جانے بے جی چندہ مسجد جانے چندہ میں دام پڑ گیا اس زمانے میں چپس نئی نئی آئی تھی اور بہت کم گھروں میں استعمال ہوتی تھی اس سے پہلے فقط سیمنٹ کا پلستر ہوتا تھا کسی نے حضرت کو بتایا کہ حضرت نئی آئی ہے اور وہ بڑے وزیروں کے گھروں میں اور امیروں کے گھروں میں حضرت نے فرمایا بہت اچھا میں اس مسجد کے فرش پر بھی چپس لگاؤں گا اس مسجد کی دیواروں پر اور ستونوں پر بھی چپس لگاؤں گا سب تک حضرت نے چپس لگوائے گا تھے, میں نے ایسی مسجد بنانی ہے کہ بعد والوں کو مینٹینس کرنے کی ضرورت ہی بیچنا ہے اور واقعی حضرت کے مسجد میں جا کے دیکھ لیں دیواروں چھت تک چپس لگی ہوئی ہے حالانکہ دیواروں پہ کون چپس لگاتا ہے آج بھی جو لگاتے ہیں تو چار فٹ تک اللہ فیصل پوری دیوار چپت کی مسجد پوری چپت کی اللہ سے محبت ہی ہوگی فرماتے ہیں کہ مزدوروں سے یہ طے تھا بھائی آپ کام کرتے رہے ہیں. ہمیں اللہ دے گا ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے ایک مرتبہ پیمنٹ میں ڈلے ہو گئی اور عید اوپر تھی تو دل میں بڑی شکر بھائی عید کا دن قریب ہے لوگوں کی ضروریات ہیں بچوں کے کپڑے کی ہیں عید ضرورتیں میں ان کو پیسے دوں میں اللہ سے مانگتا تھا ایک دن بندہ ملنے کے لیے آیا اور جاتے ہو لگا کے میں بریف کیس کے لیے میں نے کہا یہی رکھ دیجئے اس نے رکھ دیا چلا گیا ایک بچہ آیا میں نے بچے کو کہا یہ بریف کیس وہاں گھر پہنچا دیا گھر دیا جب میں ڈر گیا تو گھر والا نے پوچھا جی وہ بریف کیس آیا تھا انہیں کہاں رکھ دو میں نے کہا کہ اوپر رکھ, دو. انہوں نے اوپر رکھ دیا. ایک دن دو دن دو ہفتہ گزر گیا ایک دن کھانا کھاتے ہوئے بیوی بی سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگی وہ جو آپ نے کہا تھا نا بریف کے اوپر رکھ دو وہ لوہے کا بنا ہوگا وہ تو, تو اتنا بھاری بریف کیس تھا لگے اچھا اتارو اس کو دیکھتے ہیں جب اس کو اتارا اور کھولا تو دیکھا اس کے اندر ماشاءاللہ اللہ پیسے پڑے ہوئے اور جب اس کو گنا تو پورے بارہ ہزار نکلے جتنے مستری اور مزدوروں کے دے دیتے مدد فرماتے ہیں حج سے تین دن پہلے اور عید سے تین دن پہلے میں نے سب کی مزدوریاں دے کر اللہ کے سامنے شکر ادا کیا اللہ مدد فرماتے ہیں تین کام ایسے ہیں جن میں اللہ کی لازمی مدد ہوتی ہے اور اس بندے کے اخلاص کی وجہ سے اس کو اس گناہ سے بچانا میرے اوپر لازم ہوتا دوسرا جو شخص بچی کے نکاح کی تاریخ رکھ دے بھی تیاری نہ ہو یہ عمل اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ اللہ اس بندے کو قبیر مسجد بنانے کی نیت کر لے اللہ تعالی سبب بنا دیتے مسجد بن جاتی ہے. بناتی ایک مرتبہ جہانیہ شہر میں اس آجز نے کا ذکر کرتے ہوئے یہ تین باتیں بتا دی واپس آ گیا ایک ہفتے کے بعد مجھے وہاں سے ایک مختدی صاحب کا فون آیا حضرت ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دینے لگے کہ جی سردیاں آنے میں چار مہینے باقی ہیں آپ جو مسجد سے نکل کے گئے اگلے دن مولانا صاحب جو انہوں نے مزدور لگا کے مسجد ہی شہید کروا دی ہم شام کو آئے تو ہم نے پوچھا مولانا مسجد گرا دی دیں لگے ہے اس کو بڑی اور نئی بنانا مولانا سردیاں آگے آ رہی ہیں کوئی پیسہ کوئی کلیکشن سارے محلے والے پریشان جب ہم کو بٹھا کے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ان کا جی صاحب نے تکریر کی تھی کہ جو مسجد کی نیت کر لیتے ہے اللہ مدد کرتا ہے لہٰذا میں نے مسجد گرا دی اب محلے والوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کیسی بات کر کے چلے گئے میں نے کہا ایک بات تو جو میں نے کی سچی کی جی اب اللہ مدد کریں گے لو جی ایک ہفتہ گزرا دوسرا گزرا تیسرا گزرا ایک مہینہ گزر گیا بنیادیں کھودنے کے پیسے نہیں ہو رہے اب مولانا صاحب کے پریشر جو تھا نا وہ زیادہ ہو گیا کہتے ہیں کہ میں نے دو رقب پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا اللہ تیرے بندوں کی یہ بتائی ہوئی بات ہے اور میں نے تو یقین کر کے قدم اٹھایا ہے مدد کر دیا کہنے لگا کہ اگلے دن صبح میرے پاس بندہ آیا کہنے لگا کہ مولانا مسجد بنانی ہے کتنی بڑی جی اتنی بڑی مسجد بنانی ہے کہنے لگا میں اس میں حصہ ڈال سکتا ہوں اس نے کہا ہاں؟ اس نے کہا جی میری ایک شرط ہے کیا شرط یہ ہے کہ ایک تو میرے نام کا کسی کو پتہ نہیں چلنا آپ تو بتائیں گے ہی نہیں کہ کس نے بنوائی اور دوسرا اس میں آپ نے کسی سے پیسے نہیں لے لے مولانا کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بہت اچھا اللہ کی شان بندے نے تین مہینے کے اندر بڑی کھلی فل ماربل کے ساتھ ایک بہترین خوبصورت مسجد بنا دی بندے اب جب مسجد بن گئی تو مولانا صاحب نے فون کیا حضرت صاحب آپ کے امتحان میں تو ڈالا تھا اللہ نے مسجد بنا دی اب جمعے کا اختتا بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے اس اس کو کو دیکھا نیت جو کر لیتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے اللہ اسباب بھی خود مہیا فرما دیتے ہیں ہاں یہ سعادت ہوتی ہے لوگوں کی جس جس کو اللہ موقع نصیب فرما دے اللہ جزا خیر عطا فرمائے اسلام صاحب کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں جنگل میں منگل بنانے کا ارادہ کر لیا مسجد بھی ہوگی بچوں کا بھی مدرسہ ہوگا بچوں کا بھی مدرسہ فرفان تھا خا اللہ اللہ کی جگہ سبحان اللہ کیا اور سکون جگہ ہوتی اللہ رب العزت اس کام میں شامل اور عالم رحمت اللہ نے چکوال میں مسجد بنائی اتنی خوبصورت کے پورے شہر میں کوئی اور بلڈنگ ایسی نہیں تھی جب دن میں مسجد بنائی ہوتی تھی تو سین میں چارپائی ڈال کے بیٹھ جاتے تھے مسجد کو دیکھتے رہتے تھے ایک دن مجھے بلایا تو مان لگے دیکھو لوگ اللہ کے گھر بناتے ہیں اور دیکھو میں نے اللہ کی کوٹھی ہے لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں اور دیکھو میں نے اللہ کی کوٹھی بنائی ہے اللہ اللہ یہاں بھی اپنی کوٹھی بنوانا آسان فرما دے آخر الدا والا رب اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ دوست دور دراز سے اور مسترات بھی بیٹھ کی نیت سے بھی آئے ہیں تو ان کو بیت کے کرنے پڑھا دیجئے دل میں نیت کر لیں کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں تو نکوکاری پر کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمدللہ الحمد للہ یہ کرمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحمٰ لا إله إلا الله رسول آمنت بلاسنا وسیفاتی اکرار بلسانی اشد ولاحماحو و اشہد ون محمد اب دہو و رسول اللہ ربیم یامات کو پڑھنے سے آپ بہت چکے ہیں چند معاملہ سن لیجیے سو مرتبہ استفار پڑھنا سو مرتبہ دوسری پڑھنا روزانہ قرآن مدید کی تلاوت کرنا چلتے پھرتے لیتے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا اور مراقبہ کرنا انشاءاللہ شاء اللہ ان اعمال کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے داخلہ کر لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے سب بندے ہمارے گراہوں کو معاف کرما خطاؤں عیدوں کی پردہ خوشی کرنا اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک کرما دلوں کو صاف کرنا سینوں کو مقبصل کروا اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا کرنا ہمارے انگن جتنے اپنے جد جاری کرنا رو رو سے اپنے جاری اللہ اس جگہ تعمیرات کا کام آسان اللہ کی جمع اس پر اللہ جس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں اللہ حضرت پروفیسر صاحب ان کی اہلیہ صاحبہ اور دوسرے معاون اللہ سب کی محنتوں کو قبول کرنا اللہ جن چودھری صاحب نے اس زمین کو دیا اور بہت ہی اچھے جی اخلاق کے ساتھ اس سارے معاملے کو سمجھتا اللہ ان کے میں برک دیتا، عزت میں کر کر کریم آکا اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرنا جو دعام درنے سخنے اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل کرنا کریم آکا مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ اس جگہ سے جو فیض جاری ہو اس کو دنیا کے, کونے کونے کے اندر پہنچا اللہ اس فیض کو ہماری قیامت میں جاری ہو ساری پر ربنا تقبل مننا صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد اجمعین